الذي ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اپنا عذاب نار یہی ہے وہ آگ جس کی تم جلدی کرتی تھی ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم بطور استحزا مطالبہ کیا کرتے تھے بلکہ وقت سے پہلے اس کے آنے کی تم جلدی مچاتے تھی